صورت النفال آیت نمبر چونتیس مسلمانوں کو کعبہ شریف اور مسجد حرام سے روکنا ایسا جرم ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے کعبہ شریف اور مسجد حرام کے متولی صرف متقی مسلمان بن سکتے ہیں نہ کہ بدماش مشرق آیت نمبر پینتیس مشرقین مکہ خود کو مسجد الحرام کا متولی قرار دیتے تھے حالانکہ ان کی حالت یہ تھی کہ کعبہ شریف کے ادب سے بھی واقف نہ تھے ان کی وہاں عبادت بس یہی تھی کہ تالیاں اور سیٹیاں بجاتے تھے اور ننگے ہو کر طواف کرتے تھے